اور ابو بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاه والسلام على سیدنا اویل مرسلین امام المتقین خاتم النبیین سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین بہت زیادہ طویل عرصہ ہو گیا کہ ہم نے محافل یہاں پر نہیں کی آپ بھی وجوہات جانتے ہیں انشاءاللہ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے وزن توفیق سے آج سے انشاء اللہ اللہ نے چاہ تو ہر ماہ اسی طرح سے ذکر خاجگان شریف کا اہتمام ہوگا آپ جانتے ہیں کہ ہم ایسی تمام محافل میں کچھ سوالات جو ہمارے ممبران نے کچھ شاگردوں نے کچھ دوستوں نے بھیجے ہوتے ہیں سب سے پہلے ان سوالات کا جواب پیش کرتے ہیں تاکہ تربیت ہوتی رہے اس کے بعد ہم ذکر شریف کریں گے ذکر شریف کے بعد ایک کلام نعت کا پڑھا جائے گا اس کے بعد اور آدف فتھیا ہوگا اور پھر دعا ہوگی انشاءاللہ. سوال جو پوچھا گیا بنیادی طور پر تین عبارتوں سے متعلق ہے ایک تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جواب ہم پہلی بار خود ہم نہیں دے رہے یہ صدیوں پہلے جواب دیے جا چکے ہیں لیکن ہوتا کیا ہے کہ اگر فرض کر لیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جی یہ عبارت جس کتاب میں ہے ہم مانتے ہیں کہ انہوں نے نہیں لکھی تو اعتراض کرنے والا کہتا ہے کہ ہاں جی یہی کہہ سکتے تھے کہ انہوں نے نہیں لکھی اب اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے اور یہ بات صرف ہم نہیں کہ سو سو دو, دو سو تین, تین سو سال پہلے یہ باتیں کہی جا چکی ہیں ہمارے بزرگوں نے کہہ دی ہیں کہ یہ باتیں تحریف ہوئی ہیں یا ضعیف ہیں یا مردود ہیں یا یہ سب باتیں ہو چکی ہیں تاریخ کے اندر مگر ظاہر ہے کہ جس نے رٹ لگانی ہے کہ کوا سفید ہے تو پھر کوا سفید ہے اور دودھ کالا ہے تو پھر دودھ کالا ہے اس کا کوئی حل نہیں لیکن اپنے عزیزوں کی تسلی کے لیے ہم عرض کر دیتے ہیں سیدنا سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی کتاب کشف المہجو اس کی تین عبارتوں پہ سوال جو آیا ہے اس کا جواب اور وہ جواب پھر وہی بات ہے ہم اپنی طرف سے نہیں دے رہے بلکہ مشائف کرام علیہم الرحمن نے پہلے یہ جوابات دے دیے ہیں ہم صرف ان کو دوبارہ بیان کر رہے ہیں اس میں دو عبارتیں جو ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہیں اور ایک عبارت جو ہے اس کا تعلق امام و حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ سے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو عبارت ہے وہ اسی کے ساتھ جڑتی ہے عبارت حضرت داؤد علیہ السلام پہ جو اعتراض ان کی سے متعلق روایت پر ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کی نظر کا حضرت زینب رضی اللہ تعالی انہا پہ پڑ جانا یہ اس پہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑی گستاخانہ باتیں ہیں تینوں اور یہ ہے کہ لکھنے والوں نے چونکہ لکھی ہیں اس لیے استخر اللہ لکھنے والے کی گستاخی ثابت ہے جبکہ کہ بات درست نہیں ہے سب سے پہلے تو ذہن میں رکھیں کہ ایسی جو عبارتیں ہوتی ہیں اس پہ ہمارے مشائق کا علماء کا مفسرین کا محدسین کا محققین کا ان سب لوگوں کے اس پہ دو طرح کے رد عمل ہیں ایک رد عمل یہ ہے کہ ہم سیدھا سیدھا کہہ دیں کہ یہ عبارت جھوٹی ہے اور یہ عبارت تحریف ہے اور یہ عبارت بنیادی طور پہ اس کتاب میں بعد میں آئی ہے یا ہم کہہ دیں کہ یہ مردود ہے ہم اس بات کو درست تسلیم نہیں کرتے ہاں لیکن اس کتاب میں لکھی گئی ہے اس کی وجوہات یہ ہیں کہ یہ عبارتیں اور بہت سے محققین نے بھی لکھی ہیں اور وہیں سے یہ عبارت اس کتاب میں جو ہے درج ہوئی ہے اور یقیناً جو یا مولف ہے یا مصنف ہے اس نے لکھی تو تحریف والا نقطہ بھی ہے اور دوسرا یہ نکتا ہے اور کچھ اصحاب یہ کرتے ہیں کہ اس کو رد کرنے کی بجائے اس کی تعویل کرتے ہیں یہ بھی ہمارے ہی مشایخ میں ہیں لوگ اور بڑے بڑے نام ہیں اس کے اندر کسی ایک پہ انگلی اٹھانا ہو تو اصل میں تحقیق کرے تو دس اور پیونگلی اٹھتی ہے عبارت کی تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے جن لوگوں نے آج کل چونکہ بہت زور و شور سے ہو رہا ہے شوشہ چھوڑا گیا ہے اس لیے ہم براہ راست اس کے جواب پہ آتے ہیں سب سے پہلے تو یہ جو عبارت ہے حزیر صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کا پڑ جانا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ پہ پہلے تو ہم بتاتے ہیں کہ کہاں کہاں یہ عبارت آئی ہے پھر ہم بتاتے ہیں کہ اس پر رد عمل ہمارے مشاہد کا کیا رہا ہے اور پھر ہم بتاتے ہیں کہ ہمارا اس کے بارے میں کیا نقطہ نظر ہے اپنا نقطہ نظر بلکہ پہلے بتا دیتے ہیں تاکہ اکثر اوقات لوگ جو ہیں وہ پوری بات سنتے نہیں ہیں وہ پہلے ہی جو ہے وہ بد کلامی بد زبانی اور انتہائی نام اور گھٹیا قسم کی زبان پہلے ہی شروع کر دیتے ہیں ہم پہلے ہی اپنا نکتہ نظر بتا دیتے ہیں ہمارے خیال میں بھی یہ روایت مردود ہے ہم اس کو رد کرتے ہیں اور یہ عبارت مردود ہے اب آگے چلتے ہیں یہ عبارت احمد بن حنبل نے سلیمان نے بیان کی اسی طرح سلبیش نے بیان کی اور اسی طریقے سے عبد ابن حمید نے بیان کی ابن منظر نے بیان کی وغیرہ وغیرہ یہ چند نام ہم نے بتائے بے تحاشا لوگوں نے یہ عبارت لکھی تو اگر آپ کو الزام لگانا ہے سید علی ہجوری رحمت اللہ علیہ بے تو پھر ان سب کو بھی رد کرنا پڑے گا آپ ہمت کریں اور کھڑے ہوں اور کہیں کہ آج کے بعد یہ تمام لوگ جنہوں نے یہ عبارت بیان کی ہم ان سب لوگوں کو رد کرتے ہیں ان کو امام کہنا چھوڑ دیں گے رحمت اللہ, اللہ کہنا چھوڑ دیں گے ان کی کتابیں پڑھنا چھوڑ دیں گے ان کی کتابوں سے بیان کرنا چھوڑ دیں گے سوائے ان کے جنہوں نے بیان کر کے ساتھ جرا کر دی ہے کچھ نے بیان کی ہے لیکن جرا بھی کی ہے اب اس کے اندر دو گروہ پھر پائے جاتے ہیں ایک وہ ہے جنہوں نے اس کو تسلیم کیا ہے ایک وہ ہیں جنہوں نے اس کو رد کیا ہے اور ہم رد کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن تسلیم کرنے والوں کو ہم خدا نخواستہ گستاخی کا فتویٰ نہیں لگاتے بڑے نام ہیں بہت بڑی شخصیات ہیں ہمارا مقام نہیں ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نہ کہتے تو بہتر تھا ان سے کوتاہی ہو گئی بہتر تھا اتنا کہنے پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں لیکن اس سے آگے جو بڑھتا ہے وہ یہ گستاخ نہیں ہے وہ شخص خود گستاخ ہے مثلا مثال کے طور پہ بے نے اس کو تسلیم کیا پھر اسی طریقے سے سیوتی نے اس کو تسلیم کیا اور بھی کئی لوگ ہیں جنہوں نے تسلیم کیا ہم نے دو نام صرف لیے لیکن بہت سے لوگوں نے اس کو رد کیا مثلاََ قرتبی نے رد کیا ابن قیم نے رد کیا ابن جوزی نے رد کیا ابن کثیر نے رد کیا ابن عربی المالکی نے رد کیا یہ وہ ابن عربی وہ نہیں ہے جو تصوف والے ہیں اس کے علاوہ اور بہت سے ایسے مشائق ہیں جنہوں نے رد کیا اور اس حد تک رد کیا کہ انہوں نے اپنی تحریر کے اندر اس کو بیان کرنے سے بھی انکار کر دیا لیکن دوسری طرف ہم کہہ رہے ہیں سیوتی جیسے لوگ ہیں جنہوں نے اس کو لکھا بیداوی جیسے لوگ ہیں جنہوں نے تسلیم کیا نہ صرف لکھا بلکہ تسلیم کیا اچھا اب ہم رد کیوں کر رہے ہیں علوم الحدیث جن لوگوں نے ہمارے ساتھ پڑھا ہے ہم یہ بات پہلے کر چکے ہیں بہت دفعہ ان میں سے کسی ایک کی بھی سند مکمل متصل حضرکم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں جاتی کسی روایت کی جس نے بھی بیان کیا ہے بہت زیادہ ہو تو صرف ایک ہمارے پاس روایت ایسے ہے جس میں صحابی تک کم از کم پہنچے ہیں ان بن مالک رضی اللہ عنہ تک لیکن باقی کسی سند میں ہم صحابی تک بھی نہیں پہنچے اور بے تحاشہ جگہوں پہ یہ مکمل طور پر بے سند روایت ہے تو جو بے صنعت روایت ہے اگر اس میں کسی قسم کا بھی منفی پہلو نکلتا ہو تو ہم اس کو رد کر دیتے ہیں اسی طرح اگر دڑیف کوئی روایت ہے اس کا کوئی منفی پہلو ہو تو ہم اس کو رد کر دیتے ہیں اور کیوں انہوں نے بیان کی اس میں ہم پہلے بہت دفعہ بات کر چکے ہیں بیان کرنے کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں آج کا موضوع نہیں ہے کہ اس پہ بحث کی جائے لیکن بہت نے بیان کی بہت سوں نے تسلیم کیا بہت سوں نے رد کیا ہم بھی رد کرتے ہیں اچھا لیکن چونکہ کچھ ہم نے کہا ایسے بھی حضرات ہیں جو تسلیم تو کرتے ہیں لیکن پھر اس کی تابیل کرتے ہیں تو رحمۃ اللہ تعویل کی گو کہ ہم ہمارے بڑے ہیں مشائق ہیں چونکہ ہم اس روایت کو رد کرتے ہیں تو اس ایک تحریف سے ہم اختلاف رائے بطور سلسلہ رکھتے ہیں لیکن اس سے ان کے مقام ان کے روحانی تصرفات اور ان کا جو بھی مقام و مرتبہ ہے اس پہ ہم کسی قسم کی انگلی نہیں اٹھاتے ویسے بھی ہر شخص ہر چیز میں کامل نہیں ہو سکتا بہت سے مفسرین ایسے ہیں جو علوم الحدیث میں کمزور ہیں بہت سے ایسے ہیں جو تفسیر میں کمزور ہیں لیکن کسی دوسری چیز میں بہت زبردست ہیں بہت سے ایسے ہیں جو تاریخ میں اور سیرت میں بہت مضبوط ہیں مگر حدیث میں کمزور ہیں اب اگر انہوں نے کوئی بات ایسی بیان کر دی ہے تو یا تو پھر ضرورت کریں نہ ہر ایک کو رد کریں کہیں کہ جی ان سب کو ختم کیونکہ ایک بڑا اچھا نکتا نکالا جاتا ہے ایسے میں کہ یہ کہ دیکھیں جی دو تحریریں جو ہیں گستاخانہ ہیں تو ساری کتاب رد کر دو اس شخص کو رد کر دو پتہ نہیں باقی بھی چیز ان کی لکھی ہوئی ہے کہ نہیں لکھی ہوئی ہے تو پھر آئیے پھر ان سب لوگوں کو بھی رد کریں اور کہیں کہ جناب جس جس نے لکھی ہے اس کی ہر کتاب کو رد کیا جائے گا اس کی ہر تحریر کو رد کیا جائے گا لیکن آپ کو ہم یقین سے کہتے ہیں کہ ان لوگوں میں اتنی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کہہ سکیں انہوں نے صرف کسی ایک کو الزام لگانا ہے جس کے خلاف ان کی آنکھوں پہ تعصب کی پٹی بندھی ہوئی ہے یہ انہوں نے یہ کرنا ہے. اور کوئی بات نہیں اسی طرح دوسری تحریر لے لیں جو امام ابو ہنیف رحمت اللہ علیہ سے متعلق ہے وہ آپ نے بھی سنی ہوگی ہمارے بھی دوست احباب بھارت زیادتی کرتے ہیں ایسی تحریروں کو بہت زیادہ زور و شور نہیں کرنا چاہیے اس پر آپ نے بھی سنی ہوگی کہ آپ نے لکھا ایک کہ خواب دیکھا جس میں قبر مبارک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر سے وہ ہڈیوں کو چن رہے ہیں اور اس طرح سے ہے اور کہا جاتا ہے کہ اتہائی گستخانہ عبارت ہے اور ہم اتنے فخر سے یہ عبارت بیان کرتے ہیں ان کا مرتبہ بیان کرنے کے لیے دو باتیں ذہن میں رکھیں ایک تو یہ کہ خواب کسی کا بھی حجت نہیں ہوتا اور یہ سب مکاتب فکر مانتے ہیں اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ فلاں یہ کہتا اور فلاں یہ کہتا دوسرا خواب کی پھر تعویل کی جاتی ہے تعبیر کے اندر اس کی مثال ہمیں صحابہ سے بھی مل جاتی ہے اب اگر آپ نے اس کو گستاخی کہنا ہے تو اس طرح کی جو روایات آپ کو ملتی ہیں جو صحابہ سے آ رہی ہیں پھر ان کے بارے میں ہمت کر سکتے ہیں ضرورت کر سکتے ہیں اب بخاری نے جو روایت بیان کی ہے کہ جس میں صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ میں یاد پڑتا کہ صحابیہ ہی ہیں انہوں نے حزم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی پریشانی کے عالم میں کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا ٹوٹ کے میرے آنگن میں گرا آپ کو امام ابو حنیفہ کے خواب پہ تو اعتراض ہے آئیں پھر بخاری پہ بھی کرتے ہیں اعتراض ضرورت کریں اس بات کی لیکن اس کی تو ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ ایک تو بخاری ہے اوپر سے صحابیاں ہیں اور حزم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر کی اور بڑے اچھے معنوں میں تعبیر کی تو اصل میں تو ہم ایسی روایات اور ایسی حدیث جو مستند ہیں ان سے سیکھتے ہیں کہ ایسے معاملات کو کیسے سنبھالنا ہے سو وہاں سے ہمیں پتا چلا کہ ایسے معاملات کی اچھی تعبیر کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ اس کو سریہ اور خواب ویسے بھی خواب ہوتا ہے ہمارے یہاں ہم کئی ایسے خواب آپ کو مل جائیں گے عجیب و غریب قسم کے خواب انسان کہتا ہے یہ کیا بات ہوئی لیکن تعبیر کرنے والوں نے بڑی بڑی اچھی تعبیریں کی ہیں تو اب اگر, اگر امام ابو حنیفہ کے اس خواب پہ اعتراض ہے تو ٹھیک ہے کریں اعتراض ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر اس کی بنیاد پہ آپ نے گستاخی کرنی ہے تو پھر اس حدیث کا جواب دے دیجئے جس میں صحاب یا یہ خواب دیکھا لیکن اس کی تو ضرورت نہیں ہو سکتی کوئی شخص سے اس کی ضرورت نہیں کر سکتا اور یہ جو اعتراض کرنے والے لوگ ہیں یہ بھی اس کی ضرورت نہیں کر سکتے تو اللہ تعالی ہمیں ان جیسے لوگوں سے محفوظ رکھے اور ان کو ہدایت دے اور اگر آپ نے صرف قرآن حدیث کی بات کرنی ہے تو پھر آپ کسی کو بھی بیان کرنا چھوڑ دیں پھر آپ کیوں کہتے ہیں فلاں نے یہ تفسیر کی ہے فلاں نے یہ لکھا ہے فلاں نے وہ لکھا پھر آپ کہیں صرف قرآن میں یہ حدیث آباد ہاں ختم کر پھر آپ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں اچھے بھی لگیں گے کہ جی, آپ تو فلاں کی بات کرتے ہیں فلاں کی بات کرتے ہیں ہم تو کریں گے ہم تو کریں گے, ہم تو کریں گے ہمارے ایمان میں چیز شامل ہے اور سورل فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم ہر نماز ہر رگت میں کیا کہتے ہیں ان کے راستے پہ چلا جن پہ تو نے اپنا انعام رکھا نام تو اللہ اب ہمیں یہ بتائیے کہ ہم اگر سمجھتے ہیں ہاں ٹھیک ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ انصاف کو مستند سمجھتے ہیں ہم نہیں سمجھتے ٹھیک ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسے بہت سے اور بھی معاملات ہیں امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کو بہت نے مستند سمجھا بہت نے نہیں بھی سمجھا بس ٹھیک ہے اس میں تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ, آپ کی زبانیں دراز ہو جائیں ایسے لوگوں کو ہم گزتاخ سمجھتے ہیں مگر ہم ان کی طرف بدزبانی نہیں کرنا چاہتے ہم ان کی ہدایت کی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور بات اگر اختلاف کی کرنی بھی ہے تو تھوڑا سا ادب کے پیرائے میں رہتے ہوئے کریں بدزبانی کرنا ضروری نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ تمام بد زبانوں کو یا ہدایت دے یا ان کی زبانیں بند کریں اور ہمیں بزن توفیق دے کہ ہم چیزوں کو سمجھیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ معاملات کو لے کر آگے چلیں صلی اللہ و علیہ سعیدان و